اچھا جیسے قرآن کہتا ہے ہیں ان سدا کا اور کسی جگہ اللہ فرماتا ہے اب اللہ کو کیا ضرورت ہے حصہ لینے کی تو بات کو سمجھے اسی لیے جیسے قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تب تخوادی گملیا اسی طرح قرآن کہتے ہیں اب اللہ کو کون اضا دے سکتا ہے کسی کی طاقت ہے کہ اللہ کو اضافہ پہنچائے لیکن اللہ کے رسول کو اضا دینا بھی تو اللہ کو ازا ہے اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا جس سے اللہ پاک ہے اللہ اولاد سے پاک اللہ بیوی سے پاک لم یلد ولم یولد ولم یکل لدم یل احد اس کی مثال یہ سمجھو جیسے مثال ایک بندہ بڑا سچا ہے سادق ہے بالکل کبھی جھوٹ نہیں بولتا آپ اگر اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور یہ بندہ جانتا بھی ہے پھر بھی مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے جب کوئی آدمی اللہ کی طرف اس چیز کو نسبت کرے جس سے اللہ پاک ہے اللہ تو اولاد سے پاک اللہ تبارک تعالی تو بیوی سے پاک اللہ تبارک تعالی ہر صفتِ نقصان سے پاک ہے اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو اس کے بعد اس کو سنبھال سکے بڑھاپے میں کام آ سکے کمزوری میں کام آ سکے پھر اس کے دل کا حصہ ہے بدن کا حصہ ہے اللہ ان چیزوں سے پاک ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے ساری کائنات جس کی محتاج ہو ساری کائنات جس کی مخلوق ہو اس کو کیا ضرورت اس یہ بات سمجھے کہ یہاں بھی وہی مانا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ عبادت کرتے کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا سننا بن جاتا ہوں اس کا دیکھنا بن جاتا ہوں کیا معنی کہ اس کا سننا میری رضا کے مطابق اس کا دیکھنا بھی میری رضا کے مطابق اس کا پکڑنا بھی میری رضا کے مطابق اس کا چلنا بھی میری رضا کے مطابق اب یعنی وہ میری رضا کے بغیر چل نہیں سکتا میری رضا رضا کے بغیر دیکھ نہیں سکتا میری رضا کے بغیر سن نہیں سکتا دلیادہ فرباد یہ سب میں اس کا دیکھنا ہوں اس کا سننا ہوں یہ مانا نہیں نوز کی اللہ کسی میں حلول کر کے اس کے کان بن جاتے مانا یہ ہے کہ بندہ اب میری رضا کا اتنا دعوے ہو گیا ہے کہ اس کی ہر حرکت کا میرا اللہ خود محافظ ہو گیا ہے کہ کوئی قدم اس کا اللہ کی رضا کے بغیر اٹھتا ہی اس کو مثال کے طور پر میں آپ سمجھنے کے لیے دیکھے کہ جب ہر حکم اللہ کا نافذ ہو اور بندہ اس کی رضا پہ راضی ہو اللہ کی قزا پہ راضی ہو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو تو کو جیسے کہ اللہ نے فرمایا صحاب بدر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ات تم ان فل اللہ پاک نے دیکھا جیسے اس کی شان کو دیبا ہے بدر کی طرف اور اس کے بعد فرمایا کہ آلے بدر آج کے بعد جو چاہو تم کرو میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے اس کا مانا کیا تھا اللہ ان کو گنا ہوگی اجازت دے رہے کہ جاؤ تم گناہ کرو اس لیے کہ میں نے جی تمہیں معاف کر دیا اب چاہے تم نماز بھی نہ پڑھو میں نے تمہیں معاف کر دیا یہ مانا نہیں ہوتا اس سے ان کے شان کی بلندی اور عظمت مراد ہوتی ہے اور دوسرا یہ مانا ہوتا ہے کہ اللہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رضا کا اتنا تابع کر دیں گے کہ نافرمانی کرے گی توفیقی نہیں ہوگی نافرمانی کریں گے کیا اور اگر کبھی بتا بشریت ان سے کوئی ایسی بات ہو جائے توبہ کی توفیق دے دیں جب توبہ ہوگی گناہ ختم ہوگا یہ مانا ہوتا ہے یہ مانا نہیں ہوتا نہ جیسے کہ حضرت نامدار عقائد حبیب کبریا سید صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے اسرا کے موقع پر حضرت عثمان نے تین سو اونٹ پیش کیے اور اس کے بعد دینار الطراہم پیش کیے حضور اپنی گود میں وہ پیسے لے کر ہرا رہے ہیں اور فرماتے ما ذر عثمان ما بعد اليوم ما ذر عثمان عثمان آج کے بعد جو کچھ تم کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اب یہ منتھا کہ عثمان چھوڑ چھوڑتے روزہ چھوڑ چھوڑے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ تو پھر عجیب سی باتیں ہوتی ہیں نا جیسے آپ کسی کو کہیں جی آپ کھا سکتے وہ کہہ جی ہاں کھا سکتا اچھا آپ کھانا کھا سکتے آپ سینڈوچ بھی کھا سکتے ہیں سینڈوچ بھی کھا پیزا بھی کھا سکتے گندگی بھی کھا سکتے یہ کو بات ہے کیونکہ کھا سکتے ہیں زیادہ نتیجہ کیا نکلا کہ گندگی بھی کھا سکتے ہیں انڈا جداہے انڈا ہی رہ اللہ ہدایت دے کہ کتنا آلے باطل لوگوں کو گمراہ کر دے کہ چونکہ ایک لفظ آ کہ کھا سکتے ہیں زیادہ ہر چیز کھا سکتے ہیں اللہ کے بندے کو سوچنا چاہیے کہ خدا کے فرمان کو بدل کے ہم ایک جھوٹے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو توحید کے راستے سے ہٹا کہ ہم مت کی طرف لے جا رہے ہیں کچھ عقل تو ہونا کچھ سوچتا ہو کہ ہم کر کے رہے ہیں ہمارا راستہ جا کی درا ہے ہم نے کون سا کتم راستہ اختیار کر دیا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کی یہ دلیل جو ہے کہ یہ بھی نبو باللہ قابل حجت نہیں بنی اچھا بعض جگہ تو اتنا حد سے بڑھ گئے ہیں کہ مجھے تو کہتے ہوئے شرمتی ہے کتاب ہے انوار ہے اس کتاب کا نام ہے انوار ساتیہ اور ایک مولوی صاحب گزرے ہیں ان کا نام تھا مولوی عبد الصبی اس نے وہ کتاب دیتا. یعنی کتاب بھی آپ ملتی ہے ہاں ملتی ہے ایسی کتابیں جیسے بھی کیا سینفیت ہے اور ایک جال حق ہے اور ایک یہ انوار ہے بہت بڑی کتابیں لکھی ہے نے باطل نے بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی اعلیٰ اچھا لوگ بےچارے معلومات رکھتے نہیں خالی ذہن ہوتے ہیں اور ہماری تو پھر برادری ماشاءاللہ ایسی ہے کہ جدھر ان کو لگا دو لگ جات ان کو ایک پیر ملا دو جو کہ بابا نواز روتے کی ضرورت نہیں کہ ٹھیک وہ کہے گا اللہ کے بندے اللہ باغ نے جنت میں بھیجنا ہے اپنی رحمت سے عمل سے تو کوئی جنت میں جائے گا نہیں ہاں جی بالکل امن سرجیے ضرورت کیسا ہوگا محنت کریں اس پہ لگا دے گا تو بہرحال تو اس نے جناب اپنی اس کتاب میں کتنی جرت کی ہے کتنی گستاخی کی ہے اللہ مر گیا ہوگا اللہ جانے تو اس نے یعنی ایک باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کتنا حد سے نکل گیا وہ کہتا ہے جناب یہ وہاں بھی ان کا دماغ خراب ہے اچھا جی کیوں کہتا ہے کہ شیطان تو ہر جگہ جا سکتا ہے وہ تو ہر وقت ہر آدمی کو چڑھتا ہے ہر آدمی کے ساتھ ہے اور دیکھو جی کہ ملک الموت جو ہے جس نے روح قبض کرنی ہے تو ایک دن میں کم از کم مثال کے طور پہ اگر بیس ہزار آدمی کی موت بھی ہم مان لے کوئی شرق میں کوئی غرب میں کوئی مشرق میں کوئی جمال میں کوئی عرب میں کوئی ایسٹ میں کوئی ویسٹ میں کوئی یورپ میں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں, تو ہر جگہ ملک الموت کا فون جناب جناب دیکھو ملک الموت تو ہر جگہ حاضر نادر ہو شیطان تو ہر جگہ جا سکتا ہے لیکن نبی نہیں جا سکتا بلا سنمن اب دیکھو نبی کو تشبی کے سوال سے دے رہا ہے امن دلہ ہے یہ کوئی مثال دینے کی ہے کوئی عقل سے مثال تو دو اللہ کے پیغمبر کا تو بہت بلند اور دوسری بات یاد رکھو کہ ملک الموت وہاں جائے گا نا جہاں روح قبض کرنا ہے ابھی جو ہم بیٹھے ہیں ابھی تو کسی کا روح قبض نہیں ہو رہا یہاں تو نہیں ہے ہر جگہ حادر نادر تو نہ ہوا ہر جگہ حاد نازر ہوتا تو مسجد میں بھی کھڑا ہوتا ہم دیکھ کے جناب جناب تکلیف کر کرے ہو مرکل موت کسی کو نظر آ جائے اس کی تو بولتی بند ہو جائے جی جائے گا تکریق کرے گا وہ تو اب اس کا مطلب ہے کہ کم از کم یعنی اس مسجد میں اس وقت حضرت نہیں ہے تو ناظر تو نہ رہے. اچھا باقاعدہ حادثے مبارک موجود ہیں کہ جب ہم آزان ہوتی ہیں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے ہم ذکر اللہ کرتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے جو بھاگ جائے وہ بھی حاضر نظر ہوتا ہے کوئی عقل کر مہذوکوں کو, کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا ان کو راستے سے بھٹکاتے ہیں کہ دیکھو جناب فرشتہ فرشتہ کیا ہوتا ہے ربی کے مقابلے پر جب فرشتہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے اللہ کے بندے ملک الموت تو ایک ہے لیکن اس کے نیچے ڈپٹی دینے والے کتنے فرشتے ہیں کہیں ہی اللہ فرماتے ہیں اللہ پلنگ اور کہیں فرماتے ہیں یا تبا کم مر کل مؤ تلری اور کہیں فرماتے تب تو سوارا اس کا مانے ہے کہ اس کے ساتھ کتنے پڑے ملاقت الرحمٰ ہیں ملائکت العذاب ہیں اور اس کے علاوہ جو ہر بندے کے ساتھ ملائکہ اکراب القاتبین ہیں معاقبات بات ہیں حفظہ ہیں سیاہین فی العض تو یہ کیا مانا ہوا کہ جناب صرف ایک ملک المج جو ہے وہ ہر جگہ چلو وہ تو وہی جائے گا نا جس کی روح قبض کرنی ہو جس کی روح قبض نہ کرنی ہو پھر کیا کرے گا اسی لیے حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ سے کچھ دوستوں نے کہا انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی شجاعت الحمد للہ وسلم ہے آپ بطرم الاسلام ہیں لیکن آپ جنگ میں ذرا بے پرواہی بڑی کرتے ہیں غفلت بڑی کرتے ہیں کہ دشمنوں کی سبوں کے اندر چیرتے ہوئے گھس جاتے ہیں حضرت یہ تو بہادری نہیں ہے نا ایک آدمی دو سے لڑے گا تین سے لڑے گا چار سے لڑے گا یہ تو نہیں دو سو سے لڑے گا آدمی احتیاط تو کرے اب یہ تو نہیں کہ بغیر احتیاط کیے ہوئے بس آپ جب جنگ شروع ہوتی ہے نا حضرت علی پھر آپ کچھ دیکھتے ہی نہیں دشمنوں کے اندر گھس جاتے ہیں تو حضرت علی ادی اندھا ہوتا لانوں مسکرا دیے فرمایا کہ جس سے موت ڈرتی ہو وہ کیوں ڈرے فرمایا میں تو میری موت ڈرتی ہے تو صحابہ کو بات سمجھ نہ آئی انہوں نے کہا کہ حضرت موت کسی سے تھوڑی ڈرتی ہے موت کا تو ایک وقت مقرر ہے اس نے آنا ہے ڈرتی کیسے اس نے کہا نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ موت وقت سے پہلے آئے گی کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ خود بھاگتی رہتی ہے نا کہ وقت آیا نہیں میں پہلے کیسے آؤں تو وہ ڈر کے میرے قریب ہی نہیں آتی وقت جب وہ وقت آئے گا تو پھر کوئی بچائے گا نہیں تو چاہے میں بستر پہ سو رہا ہوں چاہے گھر میں سو رہا ہوں این اباد موت بلو کم تم بھی برو جم سی ہمیشہ یاد رکھیں چلو مالا الموت کو تو ہم وہی وہی آدر نادر بانیں گے نا جہاں جہاں آدت رو نکا ہوئے جو زندہ ہے وہاں تو آدر نادر نہ ہوا نا اسی لیے یہ دلیل جو ہے وہ بھی اپنے اندر کسی کے کا کوئی بھی. تو صحبا کو بات سمجھ رہی انہوں نے کہا کہ حضرت موت کسی سے تھوڑی ڈرتی ہے موت کا تو ایک وقت مقرر ہے اس نے آنا ہے ڈرتی کیسے ہے نے کہا کہ نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ موت وقت سے پہلے آئے گی نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ خود بھاگتی رہتی ہے نا کہ وقت آیا دی تو میں پہلے کیسے آؤں تو وہ ڈر کے میرے قریب ہی نہیں آتی وقت جب وقت آئے گا تو پھر کوئی بچائے گا نہیں پھر تو چاہے میں بستر پہ سو رہا ہوں چاہے گھر میں سو رہا ہوں این بادمل موت بلو کن تم فی برو جم سینگا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں چلو مالک الموت کو تو ہم وہی وہی حاضر ناظر بنیں گے نا جہاں جہاں حاد نکال رہے ہوں جو زندہ ہیں وہاں تو حاضر ناظر نہ ہوا نا یہ دلیل جو ہے وہ بھی اپنے اندر کسی قسم کا کوئی وزن نہیں رکھتی ہے یہ محض یعنی ایک بس بنانے والی بات ہوتی ہے کہ جو دماغ میں آ گیا اس کو بنانا اچھا اسی طرح وہ اپنی ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ بلال نے کہا دی اللہ انہوں نے فرمایا میں نے جنت میں تیرے چلنے سے تیرے چلنے کی تیرے قدموں کی بعض روایات میں تیرے جوتیوں کے چلنے کی آواز سنی ہے تو اب اس کو انہوں نے اپنی دلیل کیسے بنایا وہ کہتے ہیں جی کہ بلال تو خادم محمد مصطفیٰ ہے اگر بلال بھی جنت میں موجود ہے جہاں حضور کے خادم ہر جگہ موجود ہیں اور وہ جنت جو ہے وہ تو آسمانوں میں ہے تو اگر خادم ہر جگہ ہو سکتا ہے تو پھر حضور ہر جگہ کیوں نہیں ہو یہ بھی ایک دری اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب آدمی دنیا میں اپنی بیوی سے کوئی بات کرتا ہے اور بیوی خاون کی بات نہیں مانتی اور وہ بیچارا بات کہہ رہا ہے وہ بڑے لجاجت سے بڑی منت سے بڑے پیار سے لیکن وہ بات نہیں مانتی تو کہتے ہیں کہ جنت میں جو اللہ اس کو ہور دیں گے تو وہ ہور کہتی ہے کہ اللہ کی بندی خدا تجھے ہدایت دے کیوں تنگ کر رہی ہو کیوں نہیں اس کی تم بات یہ تو جن دن کے لیے تمہارے پاس مہمان ہے ایسے پھر تو ہمارے پاس آ جانا ہے تو تم اس کو کیوں تنگ کر رہی تم اس کا کہنا مانو پتا کرو تو وہ پھر اس پر وہ دلیل جو ہے نا جی وہ مشالہ تو پھر خود لگانا ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ قیدا ہوتا ہے نا جی اب دیکھیں نا جی جیسے ایک مکان ہے اب دیکھیں ایک مکان ہے لیکن ابھی کسی کاریگر کو بلا دیں جناب اس کے اندر ایسے ایسے آپ کو نقش نگار بنا دے ایسے ایسی چیزیں بنا دے کہ آپ حیران ہو کے رہ جائیں جو مشالہ جب خود لگانا یہ یورپ کے لوگ جو ہے نا یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پرانی چیزوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں ٹیک سمجھتے ہیں کہ پرانی کوئی چیز ملتے نا تو ہمارے انڈیا میں کبھی آتے ہیں تو لوگ وہاں ایسے استاد ہیں کہ وہ پرانی پرانی یہ کنگیاں ہوتی ہیں نا وہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ ملکہ نور جہاں کی کنگی ہے جس سے وہ بال سنوارا کرتی وہ بے وقوع اس کو بڑے مہنگے ڈالوں میں خرید جاتے ہیں کہ ہاں باقی شاید کی ہوگی تو پھر یہ بات تو خود بنائی جاتی ہے نا کہ یہ کہاں کی ہے تو اب اصل میں وہ کہتے ہیں دیکھو جی کہ ہور جو ہے ہور تو ایک عام مومن کی بھی غلام ہوگی جب اور اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے جب ہور اتنی دور سے بات سن رہی ہے اور جناب وہ مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے تو پھر اللہ کے نبی جو ہیں وہ کیوں نہیں سن سکتے اور وہ ہر جگہ کیوں آدھر آدر ڈالو ہر جگہ موجود کیوں نہیں کہتے ہیں جی ہور کی کیا قیمت حور تو ایک مومن کو ملے گی اور ایک مومن کو ستر ستر حور بھی ملے گی یعنی اس کی خاطمہ ہوگی اس کی سوجا ہوگی تو جب اگر اس کا یہ مقام ہے کہ جو دنیا میں بیوی خامن سے لڑ رہی ہے وہ جنت کی حور سن رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بات جنت کی حور سن لیتی ہے تو ہماری ہر بات بھی حضور سن لیتی ہے جب ہر بات سن لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موجود ہے جب ہر بات جان لیتی ہے دوبارہ یہ ہے کہ عالم الغیر تو اس لیے حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ بھی دلیل نہیں یعنی یہ تو ایک واقعات ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار ہر چیز زبان حال سے بتلا رہی ہے ہر چیز جو ہے نا اپنے یعنی وجود سے کسی نہ کسی چیز پہ وہ دلالت کرتی ہے جیسے کہ امام راضی کو شوق ہوا نا جیوں نے کہا کہ یار توحید کا مسئلہ تو بڑا مشکل ہے میں تو قرآن کی تین سو آیتیں کٹھی کی ہی ہیں یہ بیچارے جاہل لوگ جو ہیں ان کو کیا پتا ہوگا توحید کا تو اس نے ایک اونٹ چلانے والا اونٹ لے کے جا رہا تھا مہار کندھے پہ تھی گلگلا ہوا جا رہا ہے اس کو روکا پوچھا مسلمانوں سے ہاں جی مسلمان ہوں. خدا کو مانتے کل مانتا ہوں مسلمان جو تو اس نے کہا اچھا خدا کے وجود پہ دلیل دو خدا ہے دریل کیا ہے تو اس نے بڑے آرام سے دیکھا اور اس کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ راضی ہے اس نے بڑے آرام سے دیکھا یا ایسے بھی دڑی جھڑی والا کو پکڑ چکڑ ہوگا اس نے دیکھا جناب دیکھ کے تو بڑے آرام سے کہتا ہے ہیں مولوی اتنا عقل بھی نہیں اس کو پتہ نہیں میرے سامنے راضی کھڑا ہوا ہے جو مفسر ہے محدث ہے اور معقولیات بادشاہ گزرا ہے اللہ نے اس کو اتنا عقل دیا تھا اور بڑی تفصیلیں لکھی قرآن کی اور حدیث کی تفصیلات کہا شروعات بھی کیونکہ تو نے کہا مولوی کہا کیا ہے اس نے کہا البارت و تدالبی ہے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے کہ یہ بارہ ہے یعنی اونٹ کی مینگنی انہوں نے کہا اس میگنی کو دیکھ کے آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اونٹ کی ہے میگنی کو دیکھ کے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ بکری کی ہے اور اسی گوبر کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بھینس کا ہے یا گائے کا ہے یہ ایک بارہ اپنے اونٹ میں درار کر یہ ساری کائنات اس خدا میں درار نہیں کر پوچھتے خدا کی درین کیا اکبر کرو <سؤال> کہا کہ ایک مگنی دیکھ کے آبھی اندازہ لگا دیتا ہے ہاں جناب یہ تو گر، گر، گر، بکری اور یہ کیا ہے کہا نہیں جناب یہ اونٹ ہے بارہ ہے اسی لیے آتا ہے نا جی کہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ والے جب مقام بدر کے کے بعض سے گزرے اور بعد میں قریش کے سردار پہنچے انہوں نے کہا پتا تو کریں کہ حضور کا بھی کافلہ ادھر سے گزرا آ قریب یا دور آ گئے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پانی پر آئے تو بندے سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا اس نے کہا ایک آدھا آدمی آیا تو تھا وہ اونٹ پہ تھا پھر وہ چلا گیا تو اس نے کہا اس نے کوئی پتا ہے کہاں جا سکا کہا مجھے نہیں پتا کہاں کا ہے تو وہ قریشی نے پتا ہے کیا, کیا ادھر ادھر غور کیا کہ اونٹ کا کوئی یعنی گوبر پڑا ہے اونٹ کی مہنگنی پڑی ہے بارہ پڑا ہے دیکھا تو پڑا تھا اس نے اس کو یوں توڑا توڑ کے کہنے لگا ہاں اس گوبر میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں اور کھجور کی گٹھلیاں مدینے والے اونٹوں کو کھلاتے ہیں لازمند یہ مدینے کا اونٹ تھا اس نے اندازہ قائم کر دیا اس نے کہا کہ جب اس بارہ میں یعنی گٹھلی کو اثر موجود ہے گٹھلیاں موجود ہیں اور اونٹ کو گٹھلیاں اس نے مدینے والے کھلا دی جو کہ ان کے بعد باغ ہے کھجوروں کی کٹھلیاں بہت ہوتی ہیں تو وہ پانی میں رکھ لیتے ہیں نرم ہو جاتی ہے اونٹ کو کھلا دیتے ہیں تو اس سے اس نے اندازہ کر لیا تو اس نے کہا کہ راضی کیسے بات کرتے ہو ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اونٹ میں دلالت کر رہی ہے ایک چھوٹی سی چیز جو ہے بکری پہ درالت کر رہی ہے یہ سارا کائنات اور سارا نظام جو ہے اللہ کے وجود میں دلاوت کر رہا اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھے ایک ہوتا ہے بات بنانا جو معنی کیا ہے کہ مہاو رتن حضور پاک نے ہمیں خبر دی کہ وہ جنت کی دیواہور اتنی فرما بردار ہوتی ہیں اتنی متی ہوتی ہیں کہ گویا جب یہ عورت اپنے خامد کی نہ فرمانی کر رہی تو گویا زبانیں حال سے وہ ہور یہ کہہ رہی ہے یہ معنی نہیں کہ حقیقت دیکھ لیا ہے جھگڑا سن لیا ہے ورنہ اگر یہی باتوں پہ ہو تو سرا دن یہی کام کرتے رہے چونکہ ہمارے تو ہر گھر میں الگ لڑائی اگر یہی مسئلہ ہو ماشاءاللہ یہاں تو 99% پرسینٹ عورتیں جو ہے وہ اپنے خواب کا کہنا نہیں مانتی تو پھر ہو رہا ہے چیخ فریاد میں ہوں گی بےچاری آئے کیا ہو گیا آئے کیا ہو تو مر گئی میرے خیال میں ہمارے جنت سے جانے سے پہلے پہلے وہ فارغ ہو جائیں کیونکہ یہ ہماری دیدیاں جو ہے نا نہ یہاں آدمی رہنے دیں گی نہ ان کو جنت میں رہنے دیں گی اللہ تبال کو ہدایت کے فیصلے کر دے تو وہ قادر ہے تو بہرحال کہنے کا منع یہ ہے کہ محاورے کو یہ بات بنا دینا کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اسی طرح حضرت میرار رضی اللہ تعالی ہو کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس واقعے کا ذکر ہے وہ رباب حدسین لکھائی حضور فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا خواب کی دی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو حقیقت بھی مان لیا جائے تو جیسے سارے انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقسام میں عالم مثال کے طور پر اللہ نے حضور کے سامنے کھڑا کر دیا اور حضور نے نماز پڑھائی اللہ نے اگر بلال کو بھی جنت میں دکھلا دیا تو کون سی بڑی بات ہے اس سے یہ مانت نہیں ہوتا کہ بلال جو ہے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو بلکہ اگر ان عاشقوں کو کچھ ہوش ہوتا نا تو کہتے ہیں کہ جب حضور کی وفات مبارک ہو گئی تو حضرت بلال چلے لڑکوں نے جبر کیا حضرت بلال کو جبر کیا کہ اللہ کے بندے تم کہاں جا رہے نے کہا اب میں آزاد نہیں دے حضور کی وفات ہو گئی ہے اب جب میں اشد ان محمد وسول اللہ کا ہوں میں برداشت ہو تو اگر حضور ہر جگہ حاضر ناز رہے تو پھر فراغ کا کیا مانا برداشت نہ کرنے کا کیا مانا رونے کا کیا مانا خوف کا کیا مانا مانا یہ ہے کہ حضرت براج بھی تو آپ کو حاضر نازر نہیں مان رہے ہیں اس لیے ایسے دلائل سے زور لگا کر ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کے بات کو بنانے سے عقیدے نہیں ثابت ہوتے عقیدے ہمیشہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں عقیدے ہمیشہ نص قطعی سے ثابت ہوتے ہیں عقیدے ہمیشہ ایسی بات سے ثابت ہوتے ہیں جو قطعی الدلالت ہو اور قطعی یو ہو اور جس میں کسی قسم کا کوئی اعتماد نہ ہو یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی واسعب ہی وسلم اور وہ بھی ایسی سے مبارک ہو کہ کے بہادر فرماتے ہیں صحیح بھی ہو مشہور بھی ہو متبادل بھی ہو کپیل دلالت بھی ہو پھر جا کے آپ عقیدے میں پیش کر سکتے ہیں حتیٰ کہ عقیدے میں تو صحیح مریض بھی جتنی ہوتی کہ جائے کہ ہم بزرگوں کے تخیلات اور بزرگوں کے خیالات جو ہیں ان کو دلیل بنا لیں تو سوال ہی پیدا نہیں اس لیے ہمیشہ سمجھیں اور اب اپنے اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں اللہ کی رام سے کہ ہر جگہ حاضر و نازر یعنی موجود اور دیکھنے کا کیا بنا موجود کیا بنا یہ نہیں کہ اللہ تبارے کو تنا ہر جگہ موجود ہے اللہ کا مقام تو ہر سے ہے لیکن وہ خدا فرما ہے کہ وہ إِلَيْهِ تو بوئی رہی کہ میں تمہاری شادق سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں یا اللہ فرماتے ہیں وہ محکم ائی نہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو اسی طرح قرآن پاک جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ جب علیہ السلام کو اور ہارو علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا از ہبا الا فراؤ نہ آپ کو سارس اللہ میاں آپ کا حکم ہے ہم تعمیر کے لیے تو حاضر ہیں لیکن ہمیں ڈر تو لگتا ہے یفروتا لینا ہو یتغا اللہ میاں ہو سکتا ہے زیادتی کر گزرے حد سے نکل ہو تو آپ جانتے ہیں پھر تو بڑا ظالم ہے جابر ہے پھر آؤ نظیر اللہ اوتاد اس کے پاس جا کے اس کو دعوت دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے اللہ بھیا پھر میرا تو ایک وہاں ایف آئی آر موجود ہے مثل بھی موجود ہے انہیں بنائی ہوئی ہے کہ بندہ بھر گیا تھا میرے ہاتھ سے وہ اسی کا تربیت نہ مجھے پکڑ لے اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کال خافا ان نی مہما اللہ نے فرمایا دونوں مت کرو میں جو تمہارے ساتھ ہوں لات خافا ان نی اچھا ماں کو ماں تمہارے ساتھ ہوں کیا معنی آگے قرآن نے خود بھی آسما اسمع رہا میں ہر بات سن رہا ہوں ہر بات دیکھ رہا ہوں جب ہر چیز میرے سامنے ہے تو گویا میں تمہارے ساتھ ہوں اس لیے علما فرماتی ہیں کہ میت سے کیا براد ہوتا ہے معیت علمی کے ہر چیز اللہ تبارک مطالعہ کے علم کے اندر ہے جیسے منہ علیہ السلام جا رہے ہیں اور آگے دریا ہے اور پیچھے پھر آؤں کا لشکر ہے جب کہ گھبرائی تو آپ نے بھر میں سیاح دین میرا رب میرے ساتھ ہے اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افضل پیغمبل امام الانبیاء سید والآخرین شفیع المطبین سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ سلاد السلام یہ بغار میں ہیں تو آپ نے بھر لا لاتن ان اللہ ہم ابو بکر غم نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے تو یاد رکھو ساتھ کا کیا بنا یا میں علم یا میں عیت نصرت یہ اللہ کی علم کے اندر ہر چیز ہے کہ ہاتھ اب کل شہ علم ورنہ اللہ کا مقام جیسے اس کی شان کو دیوا ہے فرمایا ارحمان وشتوا تو یہ اللہ کی صفت ہے اب یہ منع کرنا کہ حضرت دور ہر جگہ حضر نہ ہیں یہ امبیا عالم الغیب ہیں یہ اولیاء عالم الغیب ہیں یہ اولیاء اللہ جو ہے وہ ہر ہر مقام پہ موجود ہوتے ہیں تو یہ عقیدہ اللہ کے قرآن کے اعتبار سے فرمان محمد مصطفیٰ کے اعتبار سے شرکی عقیدہ ہے اللہ ہر مسلمان کو بچائے اور اللہ ہمیں صحیح سرات مستقیم پہ رکھے اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور قرآن سنت کی اتباع نصیب فرمائے اب چونکہ تقریباً مسئلہ یعنی علم یب اور حاضر ناظر پہ ورنہ تو ساری زندگی بھی بیان کرے تو نہیں کر سکتے بہرحال اختصار سے ہم نے انشاءاللہ ختم کر دیا تو اگلے دو درس میں انشاءاللہ اللہ زندگی باقی رہی کیونکہ وہ بھی اسی کا تتیمہ ہوگا گویا کہ, کہ اہل سنت والجماعت جماعت کون ہوگی اور سنت اور بدعت کی تاریخ کیا ہے کیونکہ جب عقیدہ کی باتیں آ گئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اختصار کے ساتھ ذرا اس کو تھوڑا سا ایجاز کے ساتھ مختصر کر کے بیان کر دیں گے تاکہ انشاءاللہ شاء اللہ مسلم کی جو البم آئے گی انشاءاللہ اللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ اخلاص اور اللہ قبول فرمائے تو اس کے اندر کمز کم از کم تسیمے کے طور پہ یہ مسئلہ بھی شامل ہو جائے کہ سنت اور بدعت کی تعریف کیا ہے اور ہر آدمی جو کہتا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں جس سے پوچھو کہتا ہے میں اہل سنت جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں تو اہل سنت و کی تعریف قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے اور کن لوگوں کو کہلانے کا حق ہے اللہ تعالیٰ عالم ولمطم الحمد للہ والسلام وسلاۃسلام خاتم الانبیاء سیدنا محمد سئی دن مستفیٰ دادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں آج سب سے پہلے میں اپنے ان محترم ڈاکٹر صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے الحمدللہ اس مستشفہ مسجد جامع مستشفہ ملک عبد العزیز میں سلسلہ دروس کا اہتمام کیا محنت کی اخلاص سے آتے رہے ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے دین کا کام لیا کہ آج اللہ مجیریا سے شہرت سے محفوظ رکھے کہ آج پورے عالم میں آپ کے اس فورم کے دروس جو ہیں وہ سیرت النبی کی شکل میں قصص المبیا کی شکل میں خلفائے راشدین کی شکل میں اللہ کی رحمت سے تقریباً کونے کونے میں پہنچے اور اللہ کی رحمت سے ان کی طلب میں رات اور دن جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے حالانکہ ابھی تک وہ ممالک جن کا تعلق اردو سے ہے یعنی پاکستان ہے ہندوستان ہے بنگلہ دیش ہے یہ وہ ممالک ہیں جہاں صحیح معنی میں اردو ہے لیکن وہاں تو ابھی یہ بےچارے اپنا کوئی ایجنٹ بھی نہیں بنا سکے کوئی وکیل بھی نہیں بنا سکے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ, امریکہ کا اور انگلینڈ کا اور یورپ کا یعنی وہاں مجھے ایک دوست کل ہی فون پہ بتا رہے تھے کہ ماشاء اللہ کہ آپ کے یہ البم جو ہیں ان کی تو ایسے ہے جیسے ہالڈ کیک ہمارے ہاں محاورہ ہوتا ہے بکتا ہے تو ان کہا بال میرا تو اس سے الحمدللہ کوئی ذاتی مفاد نہیں نہ منفیات ہے نہ مالی منفیات ہے صرف یہ ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے تو انشاءاللہ شاء اللہ آج یسمنہ مسلم کا تقریباً یہ آخری درس ہے اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک ہے اور پھر زندگی تو انشاءاللہ العزیز جب اللہ کو منظور ہے پھر اس دروس کی ابتدا ہوگی اللہ کی توفیق سے تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور آنے والوں کا ریکارڈ کرنے والوں کا سننے والوں کا بیٹھنے والوں کا کیونکہ ملم یشکر سلم یشکر اللہ جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا تو اگر آپ اس محبت سے اس ذوق سے اس شوق سے یہ پروگرام مرتب نہ کرتے تو شاید میں بھی نہ آتا اور پھر شاید اتنا بڑا دین کا کام بھی نہ ہوتا تو اس میں جہاں میرا اخلاص ہے اصل میں وہاں آپ کا اخلاص ہے اور اللہ آپ حضرات کے اس خلوص کو قبول فرمائیں اور آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بنائیں اور فلاح آخرت کا ذریعہ بنائیں ریاض سے شہرت سے سمات سے اور کسی ذاتی اغراض سے محفوظ رکھیں تو بہرحال ہم نے جو منہاج مسلم جو سلسلہ عقائد کے بارے میں درو شروع کیے تھے آج اس کے درس کو مختصر طریقے سے یعنی سمیٹنے کی ہم کوشش کریں گے کہ یہ بات تو الحمدللہ ہم نے پڑھ لی کہ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ عقیدہ ہے نجات جو ہے وہ عقیدے پہ ہے کامرانی جو ہے وہ عقیدے پہ ہے فلاح جو ہے وہ عقیدے پہ ہے اور ہر چیز کی اساس جو ہے وہ عقیدہ ہے اگر عقیدہ ہی غلط ہے تو پھر آباد اس پر قبول ہونے کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اسی زمین میں ہم نے بسرا ہے توحید توحید میں پھر اقسام ہے توحید توحید الوحیت توحید ربوبیت توحید بالاسمای و صفات اسی طرح پھر ہم نے کلم شہادت اور کلم شہادت کے صحیح معنوں میں شروع و ارکان کیا اور اسی ضمن میں پھر ہم نے الحمدللہ کے صفات خاصۂ خدا جو ہیں جیسے علم کامل علم محیط علم غیب اسی طرح پھر جو لوگوں نے انبیاء اور کی طرف نسبت کی ہے علم غیب کی ان کی تردید مسئلہ حاضر و ناظر مسئلہ بشریت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر مخالفین مبتدئین کے شبہات اور ان کے جوابات اللہ کی رحمت سے جو ہمیں ہمارے کم علمی کے مطابق ایک ہدایت کی طرف سے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اور جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے تو شاید ہماری بات بھی کسی کے سینے میں اتر جائے اور لائی ہدی اللہ ہب واحدن خیر من ان ہمر اور آج کے درس کا عنوان ہے اہل سنت کہ جب ہر جماعت کہتی ہے کہ ہم ایرے سنت والجماعت ہیں تو یہ ہم فیصلہ کیسے کریں کہ کون اہل سنت والجماعت ہیں اور کون ایسے سنت والجماعت نہیں تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کیوں وجہ یہ ہے کہ کوئی باطل بھی دنیا میں اپنے باطل کا دعوی کر کے اپنے اس دعوے کو کبھی کامیاب کر سکتا ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں جب بھی کوئی باطل جب بھی کوئی فرقہ دال بات کرے گا تو حق میں اپنے باطل کو چھپا کے لوگوں کو دکھا دے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ جی میں چونکہ جھوٹ پہ ہوں میری بات مانو یہ کون کہہ سکتا ہے اور کون سنے گا آج تک آپ نے ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ کہے کہ میں جھوٹا ہوں لیکن تو میری بات مانو وہ جھوٹ کو سچ میں ملانے کی کوشش کرے گی جیسے کہ حضرت جلند علی رحمت اللہ علیہ یعنی حضرت محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ جو ختم نبوت کے ایک عظیم رہنما تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی اگر کوئی بندہ دودھ بیچ رہا ہو اور کوئی خریدنے کے لیے جائے اور وہ کہے کہ جناب کتنی دودھ چاہیے وہ کہے مجھے ایک کلو دودھ دے دو وہ کہے ایک کلو تب دوں گا کہ اس کے ساتھ ایک پاؤ پانی بھی خریدیں تو فرماتے تھے کہ بھی کون بے ہے جو خریدے گا کہا کا جیب آدمیوں میں دودھ خریدنے آیا ہوں کہ پانی خریدنے آیا ہوں لیکن اگر وہ اسی دودھ میں پانی کو ملا دے تو پھر مولوی بھی خرید کے لے آئے گا ڈاکٹر بھی خرید کے لے آئے گا انجینئر بھی خرید کے لے آئے گا کیونکہ حالانکہ پانی تو ابھی اس نے بیچا ہے لیکن پانی کو دودھ میں ملا دیا جب وہ مل گیا تو سب نے کھا اسی طرح پھرا کے لالا جتنے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اب آپ نے دیکھے اور آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ مشرقین مکہ مکے کے رہنے والے مشرق جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بین ابراہیمی پہ ہم علت ابراہیمی ہیں مشرقین کیوں ان کہا کمال ہے پی کا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس کے مجاور کون ہے ان نے کہا یہ زمزم کہاں سے نکلی ابراہیم کے بیٹے کے پاؤں سے اور زمزم کے وارث کون انہوں نے کہا یہ سفا بروا کیا ہے ان اسماعیل دوڑی تھی ہم صفا بروا پر دوڑ رہے ہیں ان نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربنا عالینا مناسکنا تو ہم باقاعدہ مینار جاتے ہیں مصطلفہ جاتے ہیں عرفات جاتے ہیں حیرام باندھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے خطنہ ہو کیا ہم خطنہ کرتے ہیں عقیقہ کرتے ہیں تو ہم تو ابراہیم ہی ہیں اچھا یہود کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم ابراہیم بھائی قبال ہے تم کیسے ابراہیم ان کا قبال کرتے ہو بھائی ہم حضرت اسحاق کے ماننے والے ہیں نا حضرت اسحاق کا نام ہے اسرائیل تو ہم تو ان کی اولاد ہیں بنو اسرائیل تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کون ہے حضرت ابراہیم علیہ اسلامی تو سب کے باپ ہیں یہ باقی سب تو ان کی ہے مشہیہ السلام ان کی اولاد میں تو جب ہم اسلام کے ماننے والے تولات کے ماننے والے یا عقوب علیہ السلام کے ماننے والے تو کو ہم ملت ابراہیمی پہ اچھا رسرانی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی بھئی تم کیسے ملت ابراہیم نے کہا جی کمال ہے عیسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد ہے عیسیٰ علیہ السلام اولاد ابراہیم ضوریت ابراہیم ہے تو ہم بھی ابراہیم علیہ السلام تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ یہودی کافر ہے کہتا ہے میں ملت ابراہیم پہ ہوں نسرانی کافر ہے کہتا ہے میں ملت ابراہیم پہ ہوں مشرقین مکہ مشرق ہیں لیکن کہتے ہیں میں ملت ابراہیم پہ ہوں یعنی ہر باطل پہ یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا ماں کا نبراہیم یہودی ولا نسراد ولا کن کا ننی پن مسلم ولا کن کا نہنی پم مسلم و با کا نا ملن اللہ نے فرمایا ظالم ابراہیم تو یہودی جو ہیں وہ ابراہیم کو یہودیت پر تو نہیں تھا تم نے تو ازیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا ہے اور ابراہیم تو توحید کا توحید کا سب سے بڑا ستون تھا تم کیسے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہی ہیں اور یہودیوں تم کیسے دعویٰ کرتے ہو تم تو ازیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہو تم تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو تم تو اللہ کی توحید کو تصلیف میں گٹ گوٹ کرتے ہو اور ابراہیم تو اللہ کی توحید کے لیے آگ میں کود گیا اللہ کی توحید کے لیے وہ اتنے بڑے قرآن میں بیٹھ گیا تم کیسے ملت ابراہیم مشرقین مکہ تین ساٹھ بت خدا کے گھر میں رکھے کہتے ہو ملت دیبراہی پے جس نے بتوں کو توڑ ڈالا جس نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا جس نے بتوں کو ان کے مندروں میں جا کے ستن کا ستیہ ستیہ ناش کر دیا اور تم کاپے کو بتوں سے بنے ہوئے اور کہتے ہو کہ ملت ابراہیمی پہ خبردار تم سب جھوٹ بولتے ہو نہ ابراہیم یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ تھے نہ وہ مشرک تھے ولا کن کان حنیف المسلم وہ تو ساری دنیا سے منہ مو موڑ کے اللہ کے راستے پہ چلنے والا تھا اور اگر ابراہیم کا سچا بارش ہے تو پھر میرا محمد مصطفیٰ انبراہیم النبی وبی نہ یہ میرا نبی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا سچا پیروخار تو اسی لیے ہر آدمی کہتا ہے کہ مالی سننا ہر بادل کہتا ہے کہ ہم آلے سن تو اس لیے اب جناب ٹھنڈے دل سے سنیں اور سمجھیں اور اس کو دماغ میں رکھیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مر جائے ہدایت کیا ہے اللہ کا قرآن اس سے بڑا کوئی سب سے پہلی چیز کیا ہے اللہ کا قرآن اور پھر اللہ کا قرآن بھی ایسا جامع کامل مان تام ہے کہ علماء نے لکھا کہ جمیل قرآن تقاث افہام الرجالی کہ اللہ نے سارے علوم قرآن میں رکھ دی ہے لیکن تمہارا فہم نہ ہے تو قرآن کا قصور تو نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے اللہ کا قرآن اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی تشریح کیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے جس کو قرآن حکمت کا نام دے رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر اتارا کیا الکتاب اول حکمت وہ حکمت کیا ہے اور جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یتلو الم آیا کم الم الکتاب اول حکمت کا حکمت سے مرا سنتے محمد مصطفیٰ کہ حکمت کیا ہے سنتے محمد بہت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علی و صحاب ہی و سلم تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا مرجع عمل جو ہے قرآن ہے اور قرآن کے بعد کیا ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے اور سنت مصطفیٰ کے بعد کیا ہے اجماع ہے اور اجماع کے بعد کیا ہے قیاس ہے, ہے یہ چار چیزوں کو دماغ میں رکھ لو اور اگر غور کرو گے تو اجماع اور قیاس جو ہے وہ بھی قرآن و سنت کے تابع ہے قرآن و سنت کے وہ خلاف نہیں ہوتا تو گویا اصل چیز جی تو قرآن و سنت ہی کیونکہ اجماع بھی اسی کے تابے ہے اور قیاس بھی اسی کی روشنی میں ہوگا جو قرآن و سنت کے آکام ہوں گے لہذا اصل مرجع اصل جو ہمارا مرخص ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اسی لیے قرآن بار بار ہمیں دعوت دیتا ہے اگر جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے قرآن کی طرف لوٹو اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف لوٹو یا وقت کے علماء کی طرف تو تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہیں مسئلہ سمجھا سکیں یاد رکھیں امر جب اس معاملات میں لیا جائے تو حاکم مراد ہوتا ہے اور جب دین کے احکام میں مراد لیا جائے تو علماء ہوتے ہیں ان کو بھی ال الامر کہا جاتا ہے اور حاکم وقت کو بھی اول الامر کہا اچھا اور دین اتنا کامل ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں تو منت کم نیتی تلک اسلام دینا اللہ نے فرمایا مدنی آج ہم نے دین مکمل کر دیا نعمت پوری کر دی دین مکمل بس ختم ہوئی تو اس لیے ہمیشہ سمجھ رہے کہ دین مکمل ہو گیا قرآن کامل اتر گیا اب دین اسلام کے بعد دین کوئی نہیں اللہ کی کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں اور شریعت محمد مصطفیٰ کے بعد شریعت کوئی نہیں حضور کی نبوت اور رسالت کے بعد نبوت و رسالت کوئی نہیں تو اب ہمارے لیے کیا ہے دین اسلام ہے اور اب اسی میں سوچ لیں کہ سنت کیا معنی تھا طریقہ ہے محمد مصطفیٰ تو جب اب ہم حضور کے طریقے پہ چلیں گے تو کیا کہلائیں گے اہل سنت اور جماعت کا کیا معنی ہے رسول اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجبر اب اسی چیز کو دماغ میں رکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا جن کا پھر سمجھنا جو ہے انشاءاللہ اللہ آسان ہو جائے گا کہ اہل السنت والجماع حضور کا ارشاد ہے پھر میں ستلا سلا سبھی نرکتی نئی صلی اللہ تسلی ون کثیرن کثیر حضور نے فرمایا کہ لوگوں میری امت جو ہے وہ تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور تمام فرقے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے مگر ایک صحابہ نے پوچھا حضور وہ ایک کون سا ہے اللہ مانا علیہ و صحابی میں اور جس پہ میرے صحابہ ہیں تو اس لیے آپ اندازہ فرما لیں کہ حضور نے نجات کا رستہ کیا بتلایا جو میرے طریقے پہ ہے وہ کیا ہے سنت اور جس پہ میرے صحابہ ہیں وہ کیا ہے جماعت اب اگر صحابہ کو نہیں مانے گا تو جماعت سے خارج ہو جائے گا کہ صحابہ پر ایمان نہیں تو صحابی سے خارج ہو گیا لہٰذا اپنے آپ کو وہ ناجی فرقے میں شماری شمار ہی نہیں کر سکتا کیونکہ صحابی وہ اصحابہ پر ایمان نہیں اور قرآن کہتا ہے کہ اصحابہ جو ہیں وہی نمونہ دین ہے اور کہیں قرآن کہتے ہیں وہ میوشا کیر رسور بمبادی ماتا بھئی الدا وی مات اللہ جو ان مین کے رستے کے علاوہ کوئی رستہ اختیار کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کہیں قرآن پاک کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نبی کے رضوان اللہ علیہم اسحابہ کے بارے میں قرآن پاک نے فرما دیا کہ یہ سچے الا اکم المفل الام القن اولا المؤمنون حقا فرما دیا رضی اللہ عنہم تو اب یہ ہیں اصحابہ تو جو صحابہ کو نمان ہے وہ جواب سے نکل گیا تو اب اب اہل سنت کا معنی کیا بنے گا جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ میرا بدنی اپنی زبان مبارک سے شریعت کا کوئی حکم جاری ہی نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اللہ کا حکم نہ ہو کہ ماحول اسی لیے اللہ نے فرمایا فقت اطالہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی کیوں اللہ کے حکم کے بغیر تو رسول حکم ہی, ہی کرتے ہیں تو جب وہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ایتا اللہ کی ہو اسی لیے قرآن ہے ہیں اللہ واتی الرسول اسی لیے قرآن کا لا فلاح و ربی کا میرا مجویب وہ امو منی نہیں جب تک تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اور تسلیم بھی ایسے کرے کہ پھر دل میں کوئی کرکری باقی نہ رہے دل میں کسی قسم کا کوئی شبو باقی نہ رہے یعنی کھلے دل سے تسلی تسلیم کرے رضا سے تسلیم کرے قلب و کالب سے تیرے فیصلے کو تسلیم کرے اب جناب اہل سنت وہ ہوئے جو سرکار دو اب حضور کہاں کے کہ حکم پہ چلیں گے جو قرآن میں ہے لیکن قرآن حضور کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا اور حضور کا فرمان صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا اس لیے اب دونوں جب تک نہ جڑیں گے کام نہیں ہوگا اہل سنت ول جما دیکھا مثال کے طور پہ قرآن ہے لیکن اگر تبھی پاک نہ سمجھیں تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم تو پھر اسی طرح سمجھیں گے نا جیسے صحابی نے سمجھا تھا کہ دو دھاگے سرانے کے نیچے رکھ لیے کہ جیتا ایک کالا دھاگا ہے اور سفید دھاگا ہے اچھا ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ روزہ رکھو یا ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا کلو اشرب الاسود من تصوین ہمیں قرآن نے کہہ دیا قیمات ہمیں قرآن نے کہہ دیا آت الزاد ہمیں قرآن پاک نے بترا دیا ہے کہ ملتا نے لیکن اس سارے قرآن کے احکام کو پریکٹیکل عملی طور پہ سمجھانے والے کون ہیں محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ایمان سے ٹھنڈے دل سے یاد کر لو کہ اللہ کا قرآن میرے مدنی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا جو یہ دعوی کرے کہ قرآن بغیر حدیث کے ہمیں آتا ہے یا حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے یعنی یہ عجیب بات ہے کہ لفظ تو محفوظ ہوں لیکن مانا محفوظ نہ ہو یعنی آپ کہیں کہ ہماری ہاسپیٹل میں ہیلتھ منسٹر نے ایک آرڈر ایشو کیا تھا آرڈر تو محفوظ ہے لیکن پتہ نہیں ہے کیا اسے اس آرڈر کا کوئی فائدہ آپ کہیں کہ آرڈر ہمارے پاس ہے اور ہم نے باقاعدہ اس کو ماشاءاللہ اللہ فائل میں رکھا ہوا ہے لیکن آرڈر کا مقصد وہ یہ سمجھ نہیں آیا تو یعنی اللہ نے قرآن اسی لیے اتارا تھا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ بھئی بات ہم تو عجمی ہیں نا ہم تو عجم لوگ ہیں چلو اجم کی تو زبان ہی نہیں عربی لیکن عرب کو بھی سمجھ نہیں آتا نا کہ نماز کیسے قائم کرو کہ نماز قائم کرنے کے لیے کیا شروط ہیں؟ کیا ارکان ہیں؟ قرآن کہتا ہیں ادا کم تم الاسلاتی فصل حکم کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو دھو کیا بنا جب نماز کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کے کہ کہہ رہا ڈولو السلام علیکم بس ہاتھ نماز میں کھڑے کھڑے مسجد میں کیونکہ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ را کم تم اب ہمیں یہ کون بتلائے گا کہ بابا اذا کم تم سے مراد ہے اذا ارت ملک جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو یہ معنی نہیں کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو ہر آدمی وہ حصہ پہ لے کے وضو شروع کر دے پھر تو مسجد بن گئی ماشاءاللہ اب دو سو آدمی نے میں کھڑا اور دو سو لوٹا پکڑ کے وہی وہ ارزو کر رہا ہو تو چل کیا ہوگا تو اس لیے اب یہ بات ہمیں کون سمجھائے گا کہ ادا کم تم اچھا قرآن کہتے ادا تلا تل قرآن کہ جب تم قرآن کرو تو اللہ سے پناہ پکڑو تحبض کرو کیا بنا یہ جب قرآن پڑھنا شروع کریں بعد میں کہیں اوز بلا ہے تو یہ ہمیں کون سب جائے گا کہ اذا عرت کرا تل قرآن جب کران پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھا قرآن کہتا ہے ہاتھوں کو دھو ال المرافک تو ال المرافک ابان مرافق خارج ہیں یا داخل ہیں الا با ہے مح مرافق یا علا لا ہے کہ مرافق باہر ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعدہ اچھا قرآن نے کہہ دیا آکوٰۃ زکات دو کس کو دیں اچھا فقیروں کو دیں کتنی زکوٰۃ دیں نصاب کیا ہے سونے کا کیا ہے چاندی کا کیا ہے یہ کون بترائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ والا علی و صحاب ہی و یاد رکھیں کہ قرآن بغیر حدیث کے محبوض نہیں کیونکہ وہ بھائی مطلوح ہے اور حدیث بھائی غیر مطلوب ہے قرآن سنت کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا اور سنت اور حدیث جو ہے وہ جماعت کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی کیوں اب ہمیں جماعت بتائے گی صحابہ بتائیں گے کہ یا یارینا بنو ایزا جا <ایمانهن> میرا مدنی محمد مصطفیٰ اگر عورتیں ایمان والی آئیں ہجرت کر کے تو پہلے امتحان کرو اب ہم کیسے امتحان کریں یہ کب آیت اتری کیسے اتری کس کے حق میں اتری یہ ساری گواہی کون دیں گے اصحاب رسول اللہ ان سے جب ہم نے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مقصد ہے ان نے کہا کہ جب سلوہ دیوی حضور کی سلو ہو گئی کافروں سے سلو ہو گئی اور سلو میں ایک شرط تھی کہ جو مسلمان مکے سے بھاگ کے بدینے جائے اگر کافر مطالبہ کریں تو واپس کرنا ہوگا اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ مرتد ہو کے مکے آ جائے چاہے ہم مطالبہ بھی کریں کافر واپس نہیں کریں گے یہ شرط ہو گئی حضور نے یہ شرط قبول کر لی اچھا خدا کی شان دیکھیں ابھی سیائی بھی خوش ہوئی تھی کہ ابو جندل صاحب ہی آ گئے اللہ بیڑیوں میں بیچارے موقع ملا بھاگ کے آ حضور نے کہا ابو جندل واپس میں نے معاہدہ کر لیا ہے اللہ کا نبی زبان سے بتا حاضر اچھا اب خدا کی شان یہ ہے کہ چلو وہ تو واپس ہو گئے ایک عورت ہے جس کا نام تھا سائیدا سعید بند سب السربیا وہ بھی مسلمان ہو گیا آ اچھا وہ مسلمان ہو کے حضور کے پیچھے حضور کی خدمت میں پہنچی اس کا خامن تھا مسافر المحزودی وہ بھی پہنچیے اس نے کہا اسے اردو دلائی امرادی میری واپس کریں آپ کا ہمارا فائدہ ہے اچھا اسی طرح کلسوم بنتی ربت اپنے ابھی وہ وہ بھی مسلمان ہو کے آ انہوں نے کہا تو واپس کریں آپ کا وعدہ ہے کہ جو آئے گا ہم واپس کریں گے اب جناب اس مسئلے کو کون سمجھائے جب تک صحابہ نہ ہوں ہمیں کون بتائے گا واقعہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی عورت آئے اور کہتی ہے کہ میں ایمان والی ہوں اور میں ہجرت کر کے آئی ہوں میں کفر چھوڑ کے آئی ہوں تو اس, اس کا امتحان کرو تحقیق کرو فَأَنْ عَلِمْ مُؤْمِنَاتٍ، اگر یقین ہو جائے کہ یہ ایمان والی ہیں فلاں رجحا دل قبار ان کو کافروں کی طرف واپس نہ کرو لاہن نہ یہ ان پر حلال ہیں نہ وہ ان پہ حلال ہیں تو اس لیے عورت واپس نہیں ہوا نہیں ہوگا جب اس کے لیے حلال ہی نہیں ہو یعنی مشرق ہے خامد مشرق ہے بیوی بی مسلمان ہو گئی خلاص نکاح ختم اچھا خامد مسلمان ہے بیوی بی مشرقہ ہے وہ اسلام نہیں لے آئی تو نکاح ختم ہو گیا جیسے کہ بیوی بی ام حبیبہ حضور کی بیوی بی ہیں ان کے خامد عبداللہ ابن جاش ہیں وہ حبشے میں جانے کے بعد نسلہ نہیں ہو گئے انہوں نے زور لگایا اپنی بیوی کو کہ تو دی نے رسارا میں داخل ہو جاس نے کہا نہیں میں اسلام نہیں چھوڑتی تو لہذا نکاح ختم ہو گیا اسی طرح عقوبت ابن وہعید کی بیٹی ہے کلسوم وہ مسلمان ہو گئی اسی طرح سعیدہ بنتے سبیامیہ جو ہے یہ بیوی ہے مسافر المخومی کی تو وہ مسلمان ہو گئی لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا اب اس مسئلے کو میرے عزیز حل کون کرے گا اگر صحابہ نہ ہوں ہمیں یہ مسئلہ کون بتلائے گا کیوں مستشرقین نے تو بہت بڑا اس پر شور کیا یہود و سارا نے اور دشمنان دین نے دشمنان اسلام نے تو ایسی چیزوں کی تو وہ انتظار میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا تھا کہ جو آئے گا ہم واپس کریں گے اللہ کے نبی نے عورتوں کو واپس نہیں کیا نعوذ باللہ آپ نے معاہدہ توڑا آپ نے معاہدہ توڑا وہ کہتے ہیں کہ جی معاہدے میں یہ لفظ عام تھے کہ من اسلامان جو اسلام لائے مرد عورت کی بات تھی نہیں تو لہذا مرد آئے تو واپس کرو عورت آئے تو واپس کرو تو لہٰذا نوز بلّہ یہ نقل احد ہے تو اس مسئلے کو کون حل کرے گا جو عین اس وقت موجود تھے صحابہ کہتے ہیں نا نا یہ عید نہ ہوئی حضور نے حدیبیہ میں بیٹھے بیٹھے ابھی حضور حدیبیہ سے چلے ہی نہیں اور آپ نے کافروں کو بتا دیا کہ بھئی میں اپنی شرط پہ قائم ہوں لیکن اس شرط میں عورت و مرد کی تخصیص نہیں ہے اور عمومی طور پہ معاہدے میں مرد مراد ہوتے ہیں اب اللہ نے چونکہ منع کر دیا ہم عورت واپس نہیں کریں گے اور کفار نے یہ بات حضور کی مان لی, پھر سلو قائم رہی تو جب انہوں نے مان لی تو بعد والوں کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے ایک سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر حضور نے یہ نقل یاد کیا حضور نے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا تو کافر چیختے نا جن کے ساتھ معاہدہ توڑا گیا لیکن وہ تو چیختے نہیں چودہ سو سال کے بعد اگر کوئی اسرائیلی چیخنی شروع کر دے یا کوئی یہودی چیخنا شروع کر دے یا کوئی رشدی چیخنا شروع کر دے یا کوئی بدبخت تسلیمہ نسرین جیسی کوئی عورت چیخنا شروع کر دے تو یہ کیا بات ہوئی جن کے ساتھ موائے تھا تو ہاں ہی ہو گئے اچھا اور پھر اسلام کا امن دیکھیں عدل دیکھیں انصاف دیکھیں اللہ کے نبی کو حکم دیا حضور نے کہ بات یہ ہے کہ یہ عورت تو واپس نہیں ہوتی نہیں ہوگی کیونکہ یہ مسلمان ہو گئی شوہر کافر ہے لیکن وہ آتو ہو اس شوہر نے جو اس کو حق الم دیا تھا واپس کرو حق الف دیا جو کیا تھا واپس کرو چاہے وہ کافر ہے یہ تو نہ ہو کہ اس کو دو نقصان ہوں ایک اس کو بیوی کا نقصان ہو ایک مالی بھی نقصان ہو اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان عورت مرتب ہو کے وہاں چلی جائے تو پھر وہاں والے جو ہیں اس کا حق مہار واپس کریں اچھا خدا کی شان دیکھیں اللہ کہتے آم ما ان اللہ نے یہ نہیں فرمایا عورتوں کو نہیں فرمایا کہ تم وہ واپس کرو کیونکہ وہ تو بیچاری بھاگ کے آئی ہے حجت کر کے ہے اس کے پلے میں ہے کیا کہاں سے پیسے دے اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ ان کو پیسہ جو دینا ہے نا اس کا حق المر والا تم دو کہاں سے دیں بیت المال سے دو بیت المال میں نہیں ہے مسلمان زندہ کر کے دو عورت کہاں سے دیں اچھا اب جناب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان عورتوں سے جو وہاں سے ہجرت کر کے آ گئی, ان کے نکاح تو ختم ہو گئے اگر تم مسلمان چاہو کہ ہم شادی کر لیں اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ ان کے حق البار ادا کرو یہ نہ سمجھو کہ پہلی بار جو ہم نے واپس کر دی ہے لہٰذا وہی کافی ہو گئی نہ اب تم نکاح کر رہے ہو تو دوسری حق البار بھی ہوگی تو یہ ساری تفصیل کون بتائے گا جماعت جماعت کس کی صحابہ کی تو اگر ہمارا جماعت پہ ایمان نہیں ہوگا تو ہم صحابہ سے جماعت سے نکل جائیں گے اور سنت پہ ایمان نہیں ہوگا تو ہم سنت سے نکل اب اسی طرح سمجھیں کہ حضور پاک نے وضاحت کروا دی کہ من احدی امرنا حضام سبن ہو بہ دن کہ جو بندہ ہمارے اس دین میں کوئی چیز نہیں پیدا کرے حضور نے فرمایا وہ مردود ہے وہ قابل قبول نہیں اسی طرح ادور نے فرما دیا کہ علیکم گم سنتی و سنت الخلفاء فا راشدین میری سنت خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے دارو سے پکڑ لو یا گم خبردار وہ الامور کہ جو نئی نئی چیزیں دین میں بنائی جا رہی ہیں کل محدث بدا ہر احداث جو ہے وہ بدات ہے وہ کل بدا دلالا اور ہر بدا جو ہے وہ اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اور کیا ہوئی کہ جو بات دین میں نہیں پیدا کی جائے جس کا اصل قرآن میں بھی نہ ہو سنت رسول اللہ میں بھی نہ ہو خیر القرون میں بھی نہ ہو اجماع صحبہ میں بھی نہ ہو اور اب ایک نئی چیز پیدا کی جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گبراہی ہے اور گبراہی کا ٹھکانا جو ہے جہنم ہے اور بدعت اتنی بری بلا ہے کہ ایک ہری پاک میں آتا ہے حضرت علی کی روایت ہے فرماتے ہیں آیا فرمت آئلہ آپ اللہ پاک نے انکار کر دیا ہے کہ این اکبل صاحب کے کسی شاہد وداعت کی توبہ قبول نہیں کریں گے ہتھا ید ابدات ہوں جب تک کہ وہ اپنی بدات کو نہ چھوڑے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک وزانے حجبت اللہ نے توبہ کو روک دیا ہے صاحب بدعت کو توبہ نصیب نہیں ہوتی وجہ کیا ہے کہ ڈاکو کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے زانی کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے شرابی کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے نشے کے عادی کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے بدعت والا تو اس کو دین سمجھتا ہے دین سے کیسے توبہ کرے اس لیے اس کو توبہ نصیب ہی اور اتنی بڑی بری بلا ہے حضور نے من وکر صاحب بداطی فقدان اسلام پر میں جو آدمی بداطی کی عزت کرے احترام کرے اس نے اللہ کے دین اسلام کو گرانے کی کوشش کی اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کتنی بڑی سخت بات کی ہے میرے محبوب نے پر میں من احدثا او آ من اح او آ با جو میرے مدینے میں محرم مدینے میں شہر مدینے میں ما بین ایر علا جو مدینے کا پورا علاقہ ہے فرمایا جو اس میں کوئی بدھاتی یاد کرے او آبا محدسن یا کسی بدھاتی کو پناہ دے اپنے گھر میں رکھے کھانا کھلائے روٹی کھلائے پر میں فلائی لانت اللہ اس اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے اور ساری ایمان والی مخلوق کی لانت ہے منہ صرف اور اس کے نہ اللہ فرض قبول کریں گے نہ اس کے اللہ نقلی عبادت قبول کریں گے اب آپ اندازہ کریں کہ بدا کتنی بڑی بلا اب جناب اسی طرح سمجھیں کہ ہمارے جو حضرات ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی ہدایت کے فیصلے کرے انہوں نے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اچھا ایک تو اب آسانی سے پہلے یہ دماغ میں رکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کیا ہوگا کہ ہم اس کے ہر عمل پہ نظر رکھیں گے اگر اس کا عمل سنت کے مطابق ہے تو وہ کیا کہلائے گا اہل سنت صحابہ کے مطابق ہے تو کیا کہلائے گا ول جما صحابہ کے خلاف ہے تو جماعت سے خارج سنت کے خلاف ہے تو اہل سنت سے خارج کسی کے لیبل لگانے سے کوئی بندہ نہیں بن جاتا دیکھو نا جی لیبل تو کئی لگا لیتے ہیں آپ ایک لیبل لے کے باہر کھڑے ہو جائیں گے اور ماشاء اللہ اتنا بڑا خوبصورت سنہری ٹیگ بنوائیں گے میں ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹر بن جائیں گے جب یا مریض آئے گا تو بات کھل جائے گی کہ آپ کتنے بڑے ڈاکٹر ہیں کتنے پانی میں تو ایک منٹ میں بات جو ہے نا جی وہ ساری کھل جائے گی نا. وہ آدمی مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھ گیا وہ اتر نہیں سکتا انہوں نے کہا اپنے سردار بستی والے کو بلاؤ اس کو بلایا انہوں نے کہا رسہ پھینکو رسہ پہنکو ان کمر میں باندھ لو نے کہا کھینچ رہو جب کھینچا ہو تو مر گیا بےچارا کھجور سے جو کھینچو کسی کو رسہ ڈال کے وہ تو نہیں کیا ٹوٹ گئی انہوں نے کہا وہ تو, تو مر گیا کہا یار اس طرح تو کئی ہم نے کنویں سے نکالے کنویں سے ایسے ہم نے کئی نکالے اور سر وہاں بھی تو نیچے ہوتا ہے نا وہ بھی تو نیچے تھا وہاں دیا وہ نیچے اور اوپر کا فرق ہی نہ کرے تو کیا حال ہوگا تو یہی حال ہوگا نا اب جناب بات کو سمجھیں کہ ہم دیکھیں گے کہ ہر آدمی پیدا ہونے کے بعد اگر وہ بچے کے کان میں اذان کہہ رہا ہے اور دوسرے کان میں ایکت کہہ رہا ہے تو کیا کہیں یہ اہل سنت ہے سنت پہ عمل کر رہا ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز اللہ کے نام کی جائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور دوسرے کان میں کیوں تقبیر کہہ رہا ہے وجہ کیا ہے بھی اس کو پتہ لگ جائے دنیا اتنی دیر ہے جتنی اذان اور تقبیر میں ہوتا وقت ہے ایسے گزر جائے گی پتہ نہیں لگے گا اتنا جھٹکا سا ہے آگے دیکھ لو تم بھی بتا لے لو اچھا اب جناب وہ ایک کھجور ڈھونڈ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے اور اس کو چبا کے اس کے جناب اندر حلق میں تھوڑا تھوڑا لگا رہا ہے تو ہم کیا کہیں بھی؟ سنت ہے کیونکہ کہ حضور اسی طرح اپنے بچوں کو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور چبا کے اپنے منہ میں پھر انگلی سے آپ کے تالو لگاتے ہیں تاکہ وہ بچے جو ہے اس میٹھی چیز کو لے لیں تو یہ بھی سنت میں عمل کر رہا ہے اچھا بچے کو خطرہ بٹھا رہا ہے ہم کہیں گے کہ سنت عمل کر رہا ہے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یعنی پیدائش سے لے کر موت تک اگر ہر عمل میں سنت ہے تو اہل سنت ہے اور اگر ہر عمل میں سنت کے بجائے بدات ہے تو اہل بدات ہے ایک کھلی سی بات ہے یہ تو اندھے کو بھی نظر آ سکتی اب دیکھو نا جی کہ ایک آدمی ہے بچہ پیدا ہوا وہ کہتا ہے جی رنگ ڈالو بچے رنگ ڈال رہے ہیں اور گھروں میں بھاگ رہے ہیں اور اچھا جناب بچہ کس ڈیٹ کو پیدا ہوا تھا اور نیکا جی وہ برتھ ڈے تو لازمی ہے اور وہ ہو بھی کیک سے منائی جاتی ہے اور وہ بریانی بریانی بھی اس دن کام نہیں آتی کیونکہ انگریز کی پوری نقل ہونا رہا بالکل خالص کیک اور بالکل جس اور چاکلیٹ والا ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں حرام کا مادہ زیادہ ہوتا ہے جتنی چاکلیٹ آ رہا ہے نا دنیا میں آپ تحقیق کر رہے ہیں گھر حالات آپ بالکل تحقیق کریں رہے ہے جی ہم تو مزے سے پی رہے ہیں کھا رہے ہیں انعلا ہے راجی ہوں یہ جتنی بلا کافر بھیجے گا نا لازم ب یاد رکھنا شاہ جی کہتے تھے کہ اگر کوئی کافر کوئی مشرق کوئی ایسا آدمی اپنے بیٹے کی گردن کاٹ کے تمہیں ہدیے کے طور پہ پیش کرے نا پھر بھی سمجھنا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسلام کے لیے خطرہ وہ تمہارا خیر خواہ ہو نہیں سکتا یہ سارا دن جو ویپسی پیتے ہو کہ اس کو بچا رہے ہو سیو اسرائیل آخری اس کا جو ہے سیف جو ہے اس کا بدہ کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ اس کی لکھا ہے پیپسی جو ہے نا جی پی ایچ پینی نی سیو اسرائیل دس ارب ڈالر دیتا ہے صرف پیپسی کولا اور کوکا کولا اسرائیل کو آپ کس کا تحفظ کرے آپ کوکا کولا کی بوتل کو لے جائیں اور اس کو شیشے میں پڑیں جب الٹا کر کے پڑھیں گے تو لکھا ہوگا لا مت لا محمد کبھی غور کیا ہے آپ نے ہم تو اگلے دن پڑھے ہوئے نہیں آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ تو غور کر سکتے ہیں اگر کیوں کریں ادھر جاتی نہیں نظر کیونکہ جو چیز ادھر سے آتی ہے وہ تو بالکل خالص ہے کہتے ہیں جی انگریز جھوٹ نہیں بولتا ہاں جی بالکل جھوٹ نہیں بولتا. معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ہے نا انگریز جناب ظلم نہیں کرتا ہاں بلی پہ کتے پہ باقی نہیں کرتا اگر کسی کتے کو زخم لگ جائے بلی کو زخم لگ جائے پوری دنیا چیخ پڑے گی لیکن انسان مسلمانوں کے بچوں کو بلڈو تو کے نیچے کو چل دو ان کی چینوں میں مسلمان بچے ایچ پینی سیو اسرائیل دس ارب ڈالر دیتا ہے صرف پیپسی کولا اور کوکا کولا اسرائیل آپ کس کا تحفظ کر رہے ہیں آپ کوکا کولا کی بوتل کو لے جائیں اور اس کے شیشے میں پڑیں جب الٹا کر کے پڑھیں گے تو لکھا ہوگا لا مکہ لا محمد کبھی غور کیا ہے آپ نے ہم تو انگریزی پڑھے ہوئے نہیں ہیں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 ان کی چینوں میں مسلمان بچوں کے خون کے لتڑے لگے ہوں وہاں آرام تھا تو اس لیے بہرحال ہم دوسری راستے پہ بھٹک جائیں گے تو اللہ پاک دعا کریں اللہ اسلام کے فیصلے کریں اور ان دشمنوں کو خدا اسلام کا حقیقی چہرہ سمجھنے کی اور دیکھنے کی توفیق دے اور جو دیکھ رہے ہیں وہ اسلام میں آ رہے ہیں اسلام تیزی سے آ رہا ہے انشاءاللہ تو اب جناب سمجھیں کہ اگر اس کے ہر عمل میں مثلا آپ آئے ہیں جناب اگر آپ نماز کے لیے مثال کے طور پہ آئے ہیں تو اگر آپ کے حرکات آپ کا وضو آپ کی نماز آپ کا اثرات ہر چیز جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے تو آپ اہل سنت ہیں ایک موٹی سی بات ہے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا میں ڈاکٹر بن جاؤں تو لکھنے سے میں ڈاکٹر نہیں بن جاؤں گا نا اسی طرح ہر آدمی تو اہل سنت کا لیبل لگوا لے تو وہ اہل سنت نہیں بن جائے گا اچھا اب دیکھیں کہ وہ حضرات کیا کہتے ہیں وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب گزارش یہ ہے کہ ان مولویوں کو مسئلہ سمجھ ہی نہیں ہے کیوں جی وہ کہتے ہیں جی اس بادیش میں ہے من اح دس امرینا ہاضا ماں سمن ہو وہ کہتے ہیں ماں جو ہے نا اس سے مراد ہے عقیدے میں صرف عقیدے میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کر کے ڈالے تو وہ تو ہے بے تو وہ کہتے ہیں جی اقوال میں افعال میں یا امال میں نہیں ہے یہ تو ماںسا کا تعلق جو ہے ماں کا صرف عقیدے سے ہے چلو ہم نے کہا حضرت ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اگر صرف عقیدے میں ہے تو یہ حاضر نازر نور بشر کے علم غیب یہ عقیدے کے مسئلے ہیں یا یہ بھی کوئی ایسے اکو, اقوال دل لگی کی باتیں تو ان میں تو مان لو ان میں تو قرآن و حدیث پر چلو نا اچھا دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر مولی صاحبان ہم پہ بگڑتے ہیں کہ جناب یہ بدعت ہے اور بدعت وہ ہوتی ہے جس کا اصل قرآن حدیث میں نہ ہو اصحاب رسول میں نہ ہو اپنا حضور کی زندگی میں حضور کے اخبال افعال میں نہ ہو تو کہتے ہیں جناب یہ قرآن بھی تو حضور نے جوانی کیا لہذا یہ بھی بدعت ہو گئی کہتے ہیں جناب قرآن جو ہے یہ بھی حضور نے جمع نہیں کیا لیا تھا ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسجد کا مینار جو ہے یہ بھی حضور نے نہیں بنایا لیا دا. مینار بنانا بھی بدت ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ محراب جو ہے مسجد کا یہ بھی حضور نے نہیں بنایا لیا دا. محراب بھی بدت ہو گیا کہتے ہیں حالانکہ یہ تم جو اہل سنت کہلاتے ہو جو اپنے آپ کو وہابی کہلاتے ہیں یا نجدی کہلاتے ہیں یا حدیث کہلاتے ہیں یا تبلیغی کہلاتے ہیں سب لوگ مسجدوں کے مینار بھی بناتے ہو مسجدوں میں محراب بھی بناتے ہو اسی جمع والے قرآن کو بھی پڑھتے ہو وہاں تو تمہیں بدت نظر نہیں آتی تو اب بات تو سمجھیں یہ جی حالت ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے انز الدی کرو انا نہ رہا پھر اچھا اب حفاظت کے کی کیا طریقے ہیں دو طریقے ہیں ایک سینے میں محفوظ ہو جائے ایک سفینے میں محفوظ ہو جائے یعنی آدمی کو یاد بھی ہو جائے اور کتابیں بھی, بھی محفوظ ہو جائے تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اس وعدے کو صحابہ پورا کریں یہ کیسے بدت ہوئی اللہ کے بندے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کوتحل قرآن وی احاد رسول اللہ تو حضور کے زمانے میں قرآن لکھا گیا بلکہ حضور نے قرآن کے وحی کے زمانے میں اکثر حضور منع فرماتے تھے کہ قرآن لکھا کرو اور میری باتیں لکھا کرو تاکہ مل نہ جائے تو قرآن تو لکھا گیا حضور کے زمانے میں اچھا اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ آپ روزانہ جا کے ایک سفر لکھتے ہیں اپنے گھر میں ڈیری ایک ایک صفہ ایک ایک صفہ ایک ایک صفہ پھر اس کو اکٹھا کر دیتی ہوئی تو قرآن لکھا تو حضور کے زمانے میں کیا تو بدت کیسے ہو گیا ہم تو کہتے ہیں بدت وہ ہے جو حضور کے دور میں نہیں ہے جو شہابہ کے دور میں خیر القرون کے دور میں نہیں ہے یہ تو حضور کے دور میں خود موجود ہے حضور کے حکم سے موجود ہے اچھا کہتے ہیں جی مینار بنانا مسجد کا مینار بنانا اگر ان کو گیارہویں سے فرصت ہوتی نا تو کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لیتے تو ان کو یہ ہے ابو داود نے تو باپ باندھا ہے کہ الزان و المینارت والامت فل مسجد دے. کہ اذان مینارے پہ دی جائے اور تکبیر مسجد کے اندر آ کے کہی جائے وہ تو محدس ابود داؤد سیاستہ والا نا باپ باندھا ہے خدا کے بندے پر ان کو گیارہویں سے فرصت ہو حدیث پڑھیں ان کے لیے بھی تو بہت مشکل ہے نا ساری زندگی تو مصروف رہتے ہیں نا گیارہویں میں کبھی گیارہویں آ گی پھر اور شریف آ پھر دوسرے پیر کا اور شریف آ گیا پھر تیسرے کا آ گیا کسی کا چلیسواں شریف ان کے تو سال کے تین سو ساٹھ تین بک ہیں وہ ہمارے ایک نواب تھے خاکوانی نواب فوت ہو گئے ان نے ایک مسجد بنائی مدرسہ بنائی اور ایک بریلوی عالم کے وہ مرید تھے تو جب وہ بریلوی عالم ان کے گھر دا, دعوت تشریف لے آئے تو لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت یہ اچھا مرید ہے آپ کا مرید آپ کا ہے اور مسجد مدرسے میں مدرسین جو ہیں وہ سارے دے بندی ہیں تو وہ جناب پیر صاحب نے اس کو ڈانٹا انہوں نے کہا کہ نواب صاحب آپ کیسے ہمارے مرید ہیں منافقت کرتے ہیں بیات ہماری ہوتے ہیں مرید ہمارے بنتے ہیں اور مدرسے میں آپ نے سارے کے سارے دے بندی رکھے ہوئے ہیں یہ کیا بات ہے وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا عزت گیارہویں پہ آپ کو بلاتا ہوں عرص شریف پہ آپ کو بلاتا ہوں کوئی مر جائے تو کل شریف پہ آپ کو بلاتا ہوں ختم شریف پہ آپ کو بلاتا ہوں لیکن جب حدیث قرآن آپ کو پڑھانا نہیں آتا تو آپ کے مدرس کہاں سے لے آؤں مجبور ہو کے دے بندیوں سے لینا پڑتا ہے قرآن حدیث دونوں ہی کو آتا ہوں مجھے کل مدرس بھجوا دیں میں ان کو نکال دیتا ہوں بھی چپ ہو گئے کہاں سے بھجوا دیں وہاں تو صرف بورڈ ہوتا ہے بدرس ہوتا نہیں پکڑی بدوائی شرط پکڑائی اسلام علیکم ماشاءاللہ حافظ الحدیث ہے ماشاء اللہ آپ ادیث تو باقاعدہ یاد رکھو کہ حضور کے زمانے میں بھی یہ حکم تھا کہ اذان اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دو کیوں تاکہ اذان زیادہ دور دور تک پہنچے تو یہ تو حضور کے زمانے کا حکم ہے اور باقاعدہ بہت دسی باپ باندھ ہے اس کا اچھا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحبان جو جمعہ کے دن خطبے سے پہلے تقریر کرتے ہیں یہ بھی بدت ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو خطبے سے پہلے تقریر کرتے ہیں گھنٹا گھنٹا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ مغد کھا جاتے ہیں مولوی تقریر کرتے ہیں مسجد میں یہ تو بدعت ہے تو حضور تو تقریر نہیں کرتے تھے حضور تو آپ خطبہ پڑھاتے تھے تو لہذا یہ بھی بدعت ہو گئی لیکن افسوس یہ ہے میں نے عرض کیا نا کہ ان کو کتابیں دیکھنے کی توحفی کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو حریرا سے بھی بڑا کوئی گتب حریص ہوگا وہ جمعہ کے خطبے سے پہلے خود حضرت ابو حریرا تقریر کرتے تھے حضرت عبداللہ اپنے بسر تقریر کرتے تھے حضرت زمین داری تقریر کرتے تھے جب صحابہ کرتے تھے تو بدت کیسے ہو گئی یہ کوکل کی بات ہے اچھا اسی طرح اب ایک جلدی جلدی میں چونکہ وقت بھی تھوڑا ہے اور تم دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ میلاد النبی میلاد النبی کا منانا جو ہے نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حضور کے زمانے میں ہے نہ صحابہ کے زمانے میں ہے بلکہ حضور کے بعد خیر و قرون جو ہے صحابہ کا دور تابعین کا دور تبا تابعین کا دور یعنی حضور کے بعد تقریباً دو سو بیس برس تک یہ دور رہا ہے خیر کا دو سو بیس برس میں ایک صحابی نے کبھی بھی راج نہیں بنایا سن چھ سو چھے میں مظفر الدین کرو کری ایک بادشاہ تھا مصر کا وہ اور کانم ملک ان مصرفن بالکل فضول خرچ قسم کا آدمی تھا اور حق پہ بڑی تنقید کرتا تھا اس نے میراد کی بنیاد رکھی یعنی چھ سو سال حضور کے بعد یہ میرا آدمی آیا تو اب جناب میلاد کرنا جو ہے اچھا ایک ہوتا ہے ذکر رسول پاک یعنی آپ نے ایک تقریر کی حضور کی سیرت بھی آن کر دی میلاد نہیں میلاد سے مراد یہ مروج میلاد ہے جو ہمارے بھائی کرتے ہیں اور باقاعدہ پڑھتے ہیں اور باقاعدہ اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور مجلس میں تشریف لے آئے ہیں اس کی بھی درد ہونے میں کوئی شو نہیں کہ تو چھ سو سال بعد آیا اچھا اسی طرح انگوٹھے کا چومنا اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں جی کہ فردوس دہلوی ایک کتاب ہے دہلوی کی کتاب ہے فردوس دہلوی اس میں ایک حوالہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ عظیم کی اذان سنی تو آپ نے اپنی انگلیوں پہ دم کر کے اپنی انگلیوں سے وہاں انگلیوں کا بے باتیں نے بے باتیں نے انام نہیں یعنی انگلیوں کے اندر سے انہوں نے اس سے بے صبح اس کہتے ہیں تصویر اللہ اکبر اسی سے آپ نے وہ کہتے ہیں جناب ایک دلیل یہ ہے اور انگوٹھے والی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز دکھایا گیا تو حضرت نے چوم کے اپنے آنکھوں پہ لگایا لیکن افسوس ہے کہ ان حوالوں کو دینے کے بعد کم از کم اپنے حجر مکی کا فیصلہ پڑھ لیتے اگر وہ نہیں مانتے تو ملا علی کالی سے بڑا ہنفی کارڈ ہوگا اس نے لکھا ہے کہ یہ ساری روایتیں جن کا تعلق انگوٹھے چومنے سے کلوہا موضوعات یہ ساری گھڑی ہوئی ہیں یعنی ضعیب نہیں بلکہ بنائی ہوئی حدیثیں گڑی ہوئی موضوعات کہتے ہیں جو حدیثیں گڑی جائیں بنائی جائیں ایک تو ہوتا ہے کہ چلو حریض تو ہے ضعیف صحیح لیکن یہ ضعیف حریض نہیں بلکہ موضوعات کل سب کی سب روایتیں جو ہیں وہ ضعیف اچھا اسی طرح جناب قبروں پر آ کے چونا لگانا قبروں پہ آ کے دیوار بنانا قبروں پہ آ کے پتھر لگانا قبروں پہ آ کے گنبد بنانا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور سب سے پہلے حضور نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت علی نے اپنے بعد جس کو بھیجا تو ساتھ یہ کہا اللہ سو کا کما باس علی رسول اللہ ہے میں تم کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے حضور نے بھیجا ہے تو اس نے کہا حضرت تاری میں حاضر ہوں پر اللہ اللہ تعداد اللہ تمست ہوں بلا قبر المشرف انفید ہوں کوئی علامت کوئی بت کوئی تصویر نہ دیکھنا مٹا دینا اور کوئی قبر اونچی ہو تو اس کو برابر کر دینا کیونکہ اسلام ایک بالے سے زیادہ اونچی قبر بنانے کی اجازت نہیں دیتا اور حضور نے فرمایا نہا رسول اللہ کہ قبر پہ چونا لگایا جائے یا قبر پہ چاندی لگائی جائے یا قبر پہ پتھر لگائی جائے یا قبر پہ گنبد بنایا جائے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی نے باقاعدہ نہی کی ہے باقاعدہ منع کیا اچھا جواب کیا دیتے ہیں کہتے ہیں جی آپ بھی تو مدرسے بناتے ہیں جواب یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اگر مرشدو اور پیر کی اپنی مدار بناتے ہیں ان کے گنبد بناتے ہیں اور ان پہ ہم جناب تو آپ لوگ بھی تو مدرسے بناتے ہیں حضور کے زمانے میں کون سے مدرسے تھے اب اس کا کیا علاج ہے حضور سب سے پہلے تو حضور نے مدرسہ بنایا صاحب صوفہ کا جو مسجد ربی میں قائم کیا گیا اب مدرسہ سب سے پہلا مدرسہ وہ ہے جس کے پڑھانے والا محمد استفاع ہے اور جن کے طالب کون ہے ابو وہ رہ ہے سب سے پہلے تو حضور نے مدرسہ بنایا تو اب جناب اندازہ فرمائے کہ کمبد بنانا اچھا اسی طرح اور اس کرنا اسی طرح قبروں پہ پھول ڈالنا چادریں چڑھانا وہ کہتے ہیں قبال جناب حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک دو قبروں سے گزر رہے تھے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا صحابی سے کہ بھی اس کھجور کی ایک درخت کی ایک ٹہنی کاٹ کے لے آؤ تو حضور نے اس ٹہنی کو یوں تقسیم کیا اور دونوں قبروں پہ کاٹ دی تو کہتے ہیں جب حضور نے کھجور لگائی تھی تو ہم بھی اگر پھول ڈالتے ہیں اور ٹہنیاں ڈالتے ہیں تو ہمیں تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف یہ تو سنت ہے خدا کے لیے اس حدیث کو پڑھ کے کچھ سمجھو تو صحیح حضور نے فرمایا کہ آپ گزر رہے تھے اور آپ نے فرمایا ان نہما ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے عذاب تو آپ اسی لیے ڈالتے ہیں خدا کا خوف ہو اور لیا اللہ کے بارے میں کیا کی رکھ رہے ہیں اور پھر وہ حضور کے ہاتھ ہیں اور کسی کے ہاتھ نہیں اس کے بعد بھی حضور کہتے ہیں کہ شاید میرا اللہ میں اہربانی فرمائے اور جب تک یہ تہنیات سر سبز ہیں اللہ کے ذکر میں ہیں، شاید ان کے عذاب میں تخلیق ہو جائے تو وہ تو حضور کو دکھایا گیا ہے کب دو قبروں کا حال اس سے استدلال کر کے اپنی بداعت کو رائج کرنا اچھا اسی طرح کل شریف کہ تیسرے دن جو کل شریف کرتے ہیں اسی طرح سات جمعہ راتیں شریف اچھا اسی طرح پھر چیبیسواں اچھا اس کے بعد جناب گیارہویں اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں کیوں گنوا کی رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بھی ہیں جو کرنے والے ہیں وہ کیسے اہل سنت ہیں یہ ساری چیزیں میں اس لیے گنوا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ نشانی سمجھ رہے ہیں نا انگوٹھا چوم رہا ہے تو اہل بھی ہے وہ اہل سنت نہیں اگر اذان سے پہلے سلاد و سلام اور درود تاج پڑھا رہا ہے تو اہل بد ہے وہ اہل سنت نہیں اگر وہ مزاروں پہ چادریں ڈالتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں گنبد بناتے ہیں تو اہل بد ہے وہ اہل سنت نہیں اسی طریقے سے اگر وہ قلخانیاں کرتے ہیں اور راتیں کرتے ہیں اور چریسویں کرتے ہیں تو اہل بد ہے وہ اہل سنت نہیں کیونکہ اہل سنت تو وہ ہوگا جو قالصن مت ہوگا سنت محمد مصطفیٰ کے اسی طرح جنازے کے بعد کی دعا ہے تو جو جنازے کے بعد کی دعا ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے اچھا اسی طرح یاد رکھو کہ کسی کا نام عبد النبی رکھنا اچھا یہ طرح عربی نام ہے نا ہم اپنی زبان میں رکھتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں رکھ لیتے ہیں نبی بخش رسول بخش پیر بخش فقیر بخش حسین بخش علی بخش وہ عربی میں رکھتے تھے عبد النبی عبد المصطفی عبد العلی تو یہ سب نام رکھنے جو ہیں یہ کفر ہے یہ سب نام رکھنے صرف بدعت نہیں بلکہ مولا علی کاری نے لکھا ہے کہ اما حال ہی کیونکہ پیا احا مشرک کے کفرن جو سب سے بڑے ہنٹی ہیں ان کی کتابوں میں دیکھیں کہ اس قسم کے نام رکھنا جو ہے چونکہ شرک پایا جا رہا ہے شرک کا فہم ہو رہا ہے لہذا وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اب اسی لیے میرے عزیز ایک چھنڈی سی بات ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد وضو میں نماز میں اذان میں اقامت میں کسی کی موت پہ کسی کی حیات پہ کسی کے جنازے پہ دیکھ لو کہ اگر ہر عمل سنت کے مطابق ہے تو سمجھ لو کہ اہل سنت ہے اور اہل سنت والجماعت ہے کیونکہ صحابہ کی جماعت تو تابع ہے سنت محمد مصطفیٰ کے اور اگر ہر عمل میں بدات ہے یعنی وہ کام چودہ سو سال پہلے نہیں تھا نہ حضور کے زمانے میں نہ صحابہ کے زمانے میں زمانے میں تو معلوم ہوا کہ وہ, ہیں, وہ اہل سنت نہیں اور اسی طرح عقائد کے باب میں جو آدمی حاضر ناظر کا قائل ہے انبیاء کی بشریت کا منکر ہے علم غیب انبیاء اور اولیاء کا قائل ہے وہ اللہ کے قرآن اللہ کے نبی کے فرمان احادیث کا منکر ہونے کے بعد دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا کہنا سننا سب کے لیے ہدایت بنائے اور اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معافی عطا فرما کوئی صاحب ہوا کوئی زیادتی ہوئی اللہ معافی عطا فرما دے اور جو ہمارے دروس میں کوئی خطا ہے کوئی غلطی ہے تو کوئی دوست بطور خیر خاہی ہمیں مترے کرے گا تو انشاءاللہ اللہ ہم اسے رجوع کر لیں گے رب نا تو قبل بننا ان قبط صبیر عالم وہ تبارینا ان قم تو طب الرحیم اللہ صحاحشن قبول ناب القرآن العیم وضّک الامنمان نسینہ وہ علم ہوا جہل فرسکنا تھرات ہوا نا اللّہ الحاب اللہ نبر اللهم الباطل باطلا وصل اللہ حقن اللہ مائی کا میری بہنیں بھی چونکہ بیٹھی ایسے ایک واقعہ وہ بھی سن لے کہ ایک عورت کا بچہ اللہ کے جنگ راستے میں شہید ہو گیا ہماری بھی تو بچی ہے نا دیکھے اس عورت کا ایمان بھی دیکھیں وہ جناب حضور کی خدمت میں آگئی اس نے کہا حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا بچہ جنگ میں شہید ہو گیا ہے لیکن آپ یہ بتلائیں کہ میرا بچہ اللہ نے منظور کر لیا جنت میں چلا گیا ہے یا جنت میں نہیں گیا اگر تو جنت میں گیا ہے تو میں خوشی مناؤں کہ میں شہید کی ماں ہوں میں کیوں ہوں اور اگر میرے بچے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو پھر رو رو گے اللہ سے درخواست کروں آمنہ کے لال مسکرائے آپ نے فرمایا اماں آپ نے فرمایا بوڑھی اماں تم تو قبل ہو اللہ کے پاس بنا کوئی ایک جنت ہے اللہ کے پاس کوئی ایک جنت ہے ان لہ جنان اللہ کے پاس کئی جنتیں ہیں اور جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس میں تیرا بچہ جو سب سے اعلیٰ جنت ہے تیرا بچہ اس کے اندر ہے اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے حضور نے بھردایا کوئی بھی میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تجھے تیرا بچہ جنت میں دکھلا دے. اللہ تیرا بچہ تجھے جنت میں دکھلا دے بال بوڑھی دیکھا نہیں نہیں نہیں ہزور یہ دعا نہ کروں. اب صحابہ حیران ہو گیا کہ عجیب ماں ہے اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی شہید ہونے کے بعد بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی جب حضور فرما رہے ہیں تو ماں تو کہتی جلدی دعا کریں تاکہ میں اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ لوں اور یہ عجیب پوری ماں ہے کہ کتنی نہیں یہ دعا نہ کرے صحابہ حیران ہو گئے ایک صحابی نے پوچھ لیا اس نے کہا اما تیرا عقل ٹکانے کہا کیوں بیٹا انہوں نے کہا حضور جو فرما رہے تھے دعا کے لیے تو تو بڑی خوش نصیب بڑیا ہے میرے لیے حضور دعا کر دیتے اللہ باغ کھول دیتے اللہ کو دکھلانا کوئی مشکل نہیں اس نے کہا نہیں میرا بچہ مجھے اپنی آنکھوں پہ شک ہو سکتا ہے محمد کے فرماد میں شک نہیں میری نظر سکتی ہے محمد کی زبان وہ کھا سکتی ہے جب میرے نبی نے فرما دیا جنت میں ہے میں کون ہوں میرے دیکھنے کا کیا مقام ہے تو اب ہم جو گواہی دے رہے ہیں کے کہنے پر محمد مدنی کے کہنے پہ گواہی دے رہے ہیں اسی طرح حدیث پاک میں ہے ایک بطو سے آمنہ کے لال نے محمد عربی نے سرکار مدینہ پاک نے ایک اونٹ خریدا اونٹ خرید کے بیٹھ طے ہو گئی حضور نے فرمایا بدو کو تم ٹھہرو میں گھر میں جا کے پیسے لے آؤں اور تمہیں دے دوں اور تم سے اپنا اونٹ لے لوں اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں یہاں کھڑا ہوں آپ جا کے پیسے لے آئے حضور اپنے گھر میں گئے تھوڑی دیر گزر گئی ایک اور بندہ گزرا اس نے حضور کے ریٹ سے ریٹ بڑھا دیا بدو کی نیت خراب ہو گئی اس نے پیسے لے کے اونٹ دوسرے آدمی کو دے دیکھی اب جناب ہزور آئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا تھا یہ پیسے لو اور میرا اونٹ اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو اونٹ بیچا ہی نہیں میں نے اونٹ نہیں بیچا حضور نے فرمایا عجیب آدمی ہو میں اللہ کا نبی ہوں میرے ساتھ تیری بہ ہو گئی سودا ہو گیا پیسے طے ہو گئے میں پیسے لینے کے لیے گیا ہوں واپس آیا ہوں تو پھر گیا اگلے کاجی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے خدا کی شان ہے جب سودا ہوا تو تیسرا آدمی کوئی تھا نہیں بدو چڑھا تھا پیسے کی وجہ سے نیت بدل گئی اب جناب اخلے کاجی حضور کوئی گواہ ہے حضور پاک چپ کھڑے عجیب آدمی ہے تاکہ کے نبی سے کیسے گنوا کہ لاؤ اور گواہ جب تھا نہیں تو حضور کہاں سے لائے کوئی آدمی واقعے میں موجود نہیں تھا تو حضور پاک کیسے گواہ لائے حضور بڑے اداس کرے ہیں ایک صحابی جو بات سن رہے تھے وہ چلتے چلتے آ اور بدو کو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں بدو سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا ہے میرے پتی نے لیا حضور پیسے لینے گئے اور تم پھر گئے ہو تم اپنی زبان سے پھر رہے ہو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں جب گواہ پیدا ہو گیا اب بدو گھبرا گیا اس نے کہا بھی اب تو گواہ آ گیا ہے نا اس نے کہا جی اب مرشے غلطی ہو گئی حضور نے فرمایا غلطی علیحدہ بات ہے لیکن تم نے جھوٹ کیوں بولا میرے ساتھ سودا کر کے پھر گئے خیر جی بات ختم ہو گئی وہ بدو بھی چلا گیا حضور تو مہربان تھے معاف فرما دیا وہ چلا گیا حضور باغ نے اس صحابی کو بلایا اور صحابہ بھی آ گئے حضور نے فرمایا تم عجیب آدمی ہو اللہ کے بندے تم تو قصے میں موجود ہی نہیں جب سودا ہوا تو تم موجود ہی نہیں اور تم کیسے گرو بن گئے تم نے کیسے گرواہی دے دی خود نے کہا آمنا کا لال جب گارے ہیرا میں قرآن اترا تو میں موجود تھا جب آپ پہ اللہ نے قرآن اتارا پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلے گار میں آپ بیٹھے تھے اس وقت میں موجود تھا جب آپ پہ وای آئی میں موجود تھا جب آپ کو نبوت ملی میں موجود تھا جب آپ معراج پہ گئے میں موجود تھا جب آپ بچے رکشا میں گئے میں موجود تھا جب آپ جنت میں گئے میں موجود تھا جب آپ نے حضرت عمر کا گھر دیکھا میں موجود تھا وہاں میں موجود نہیں تھا وہاں آپ کی زبان کا اعتبار تھا ایک اونٹ میں اعتبار نہیں تھا حضور اتنی خوش ہوئے اتنی خوش ہوئے حضور نے فرمایا بھئی میرے سابق گواہ ہو جاؤ ہر معاملے میں دو گواہوں کی ضرورت ہے لیکن یہ میرا ساپ ہی جہاں گواہی دے دے یہ ایک دو کے بدلے میں اب اس نے گواہی دی لیکن موجود نہیں تھا حاضر نہیں تھا ناظر بھی نہیں تھا لیکن گواہی دی کہ نہیں دی اس کی گواہی سچی ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی یوں سچی ثابت ہوئی کہ آمنا کے لال کی زبان کبھی بات غلط <تصفح> نہیں کہہ سکتی جب بات اتنی یقینی ہو تو اس کی گواہی کے لیے موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لیے اب جناب دیکھیں اسی طرح اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کو گواہ بنایا میرا مدنی بھی قیامت میں گواہی دے گا اب آگے اللہ کا قرآن پڑھیں غور کریں آپ روشی پڑھے اور میں قرآن پاک اللہ <تصفح> مسل سارے دن پڑھو شوہد آلند اللہ نے فرما ہم نے میرا مت لی آپ کی امت کو بہتر امت بنایا ہے تاکہ قیامت والے دن تیری امت جو ہے وہ گواہی دے گی لوگوں پر حضور کی امت کیا کرے گی رتکون شوہدا عال جب امت گواہی دے گی تو گباہ کے لفظ سے حاضر ناظر کا مسئلہ آئے تو پھر پوری امت بھی حاضر ناظر اللہ نے نبی کو فرمایا شاہدن اور امت کو فرمایا شوہدان الناز وجہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے اگر حدیث پڑھ لیتے تو اعتراض نہ کرتے قیامت میں ایک نبی آئیں گے اللہ فرمائیں گے تم نے امت کو دین پہنچایا وہ نبی کہیں گے پہنچایا اللہ ان کی امت کو بلائیں گے میرے پاک پیغمبر نے تمہیں میری توحید پہنچائی وہ کافر کہیں گے نہیں پہنچائی نہیں پہنچائی اللہ فرمائیں گے میرے نبی میرے پیغمبر ان کو آپ توحید تو ہی پہنچا رہے گا جی پہنچائی اللہ فرمائیں گے پہنچے اور گا نہیں پہنچے اللہ فرمائے گے کہ میرے نبی میرے پیغمبر کوئی ہے جو گواہی دے کہ تم سچے ہو حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ پیغمبر سچا ہے نبی سچا ہے اور ہر نبی سچا ہوتا ہے اللہ کے کسی نبی سے غلط بات اللہ کا کوئی پیغمبر جھوٹھی بات کہنے سے پاک ہوتی ہے لیکن چونکہ عدالت ہے میرے رب کی اس لیے فرمائے